بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لکھ لو جی تطیمہ تمبی مذکور جو پہلے تمبی چلی آ رہی تھی نا اس کا تتیمہ ہے شان رضول وہی ہے تتیمہ تمبی مذکور و اصول کامیابی ایمان والو ڈرو اللہ تعالیٰ سے حق ڈرنا ای نمبر ایک لکھ لو اصول کامیابی میں سے نمبر ایک التزام تقوا ڈرو اللہ تعالی سے حق ڈرنا بلا تم دنہ اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرما برداشت ہو تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے واہ تھا سمو بحاب اللہ جمیہ یہ نمبر دو ہے اصول کامیابی نمبر دو پہلا کیا تھا جی التظام تقوی دوسرا ہے التظام جماعت یعنی سب مل جل کے دین کی اشاد کرو خدمت کرو التظام جماعت نمبر دو اور مضبوط پکڑو اللہ کی رسی کو سب مل جل کے جمیا اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک اور دین اسلام ہے عبداللہ سے مراد قرآن پاک اور دین اسلام مضبوط پر پکر اللہ کی رسی کو سب مل جلتے بلا تو فرا پو اور کوٹ نہ ڈالو آپس میں کوٹ نہ ڈالو آپس میں میں نے عرض کیا تھا نا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کے نیچے ایک لکھو تو دو بنتے ہیں لیکن آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا جماعت کے ساتھ بیٹھے ہو پہلو میں یہاں ایک کے ساتھ ایک ہوگا بن جاتا ہے گیارہ ایک اور بڑھاؤ ایک سو ایک اور بڑھاؤ ایک ہزار ایک سو گیارہ اتنی طاقت بڑھتی ہے بلا تفرہ کو پھوٹ نہ ڈالو وز کرو نے مطلح تذکیر انعامات اللہ نے جو انعام کی ہے ان کو یاد کرو اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے انعامات جو تم پہ ہیں جبکہ تھے تم دشمن اوس و حضرات ایک دوسرے کے کیا تھے دشمن تھے فا اللہ فین انعام نمبر ایک پس الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان انعام نمبر ایک ہے پس ہو گئے تم بے ہی اقوام بھائی بھائی اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے بہن تم الا شفا پر انعام نمبر دو اور تھے تم اوپر کنارے گڑھے کے آپ سے بھائی جو کفر پہ ہوتا ہے وہ دو کے کنارے پہ نہیں ہوتا ہے بس مرا اور سیدھا دو جا اور کھیتوں پر کنارے گڑھے تھے آپ سے بس بچا لیا تم کو اس سے اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ باس تمہارے اپنے آیا تاکہ تم ہدایت پہ قائم رہو ہدایت پاؤ نہیں ہدایت پہ قائم اور ہدایت پہ تو پہلے تھے اساب کرام یہ کتنے تھے جی اصول کامیابی دو التظام تقوی اور التظام جماعت اب نمبر تین ہے امر تبلیغ اصول کامیابی میں سے نمبر تین ہے امر تبلیغ اپنے اخلاق کی تعزیب کرو تہذیب اخلاق کے بعد دوسرے لوگوں کی فکر کرو ان کو بھی करो کرو اور چاہیے ہو تم میں سے جمال جو دعوت دیتے رہیں طرف ایمان کے یہاں خیر کا من کیا لکھنا ہے ایمان کیونکہ خیر کا من اگر لیکی کرو نا وہ تو آگے لکھا ہوا ہے وہ یا مرون بل باؤ لیکی تو ہے لہٰذ یہاں کیا ہو ایمان نیکی گے آ رہی ہے دعوت دیتے رہیں تربیمان کے اور حکم کرتے رہیں نیکیوں کا اور روکتے رہیں گے برائیوں سے تو میرے عزیز جس طرح نیکی کا حکم ضروری ہے برائی سے روکنا بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ جتنا طاقت دے انسان کو چاہیے برائی سے روکے واؤ کامل مفل اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے بلا تونو کل تفرہ کو یہ زج ہے یعنی تم یہود نہ سارا کی سرا نہ ہو یہودوں کے متعلق ہے نا وہ کتنے فرقے ہو گئے بہتر فرقے ہو گئے حضرت نے سنوا میری عمر تہتر فرقے ہوگی دیکھو فرمایا ان کی طرح تم ٹوٹ پور کا شکار نہ ہو مختلف فرقوں کے اندر نہ بٹو زج اور نہ ہو تو مثل ان لوگوں کے جو متافرے ہو گئے اصول کے اندر فل اصول کسی نے کہا کہ عیسی ابن اللہ ہے کسی نے کہا عیسا خدا کا بیٹا ہے کسی نے کہا خدا تین ہے باپ بیٹا روح کو دو تو دیکھو اصول کے اندر ٹوٹ پھوٹ ڈالیا نہیں عقائد کے اندر وہ تو فرق ہو گیا اصول کے اندر اور اختلاف کیا کس کے اندر قروح کے اندر نیچے کو نفسانیت سے اختلاف کیا فروغ کے اندر کس سے نفسانیت میرے محترم فرو کے اندر ایک اختلاف تو ہے آئم دین مجتہدین کا وہ نفسانیت سے نہیں ہے وہ قرآن و حدیث سے مسائل استعمال کرتے ہیں وہ اخلاص پہ ہوتے ہیں تو فروغ کے اندر اختلاف جو نفسانیت سے ہونا اس کی نفی کی گئی ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اندر نفسانیت کے اندر بگڑ جائیں گے اب ایک آدمی مثال اور کہتا ہے کہ انبیاء علیہ ہے مسلط السلام کے فضلات جو ہیں نا وہ پاک ہیں دوسرا کہتا ہے پلیت ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے آپس میں حالانکہ یہ کوئی اہم مسئلہ ہے پاک ہے یہ پلیت ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ایمان کے تھے دوسرا کہتا ہے نہیں کفر کے والے لڑ پڑتے ہیں تو صحیح بات تو توقف ہے نا اس صورت کے اندر تو یہ اختیار کیا کرو اور اختلاف کیا انہوں نے قروب کے اندر نفسانیت سے بعد اس کے کہ آ گیا ان کے پاس دلائل واضح اور یہ دو گیا کے لیے عذاب بڑا ہے کب عذاب ہوگا یوم تب جزو وجوہ زمان عذاب عذاب کا وقت بتایا گیا زمان عذاب ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا جس دن سفید ہوں گے بہت سے چہرے اور سیاہ ہوں گے بہت سے چہرے اللہ بجو ہنا یوم تب جزو وجو ہے تب سب وجو آمین کہہ رہے یوم تب جزو وجو ہے بہت سے چہرے سفید ہوں گے بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے فام ملوی نسرتم انجام مجرمین جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے آگے کا لفظ ہے کفر یہ اس عبارت کا مارک بر کے ساتھ رابط نہیں ہوتا لہذا عبارت مقدر کرو فام ملوی نصرتم فَيُلْقَوْنَ فِي فی النَّارِ وومل فِي کو نار و دو دا اور ان کو کہا جائے گا کیا کہا جائے گا کیا کفر تم باد ایمان کے کیا کافر ہو گئے تم بعد ایمان لانے کے مرتدو تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. یہ مرتدین کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور منافقین کو بھی خطاب ہو سکتا ہے منافق بظاہر کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پھر نفا کی وجہ کافر بن جاتا ہے مطلع کافر کو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کافر کا بچہ کس میں پیدا ہوتا ہے کلو مولود تو بڑا ہوا ہوئی کافر ہو گیا سب پہ آئے کیا کافر ہو گئے تم بعد جزت وجوہ اور جن لوگوں کے چہرے سے فائد ہوں گے وہ اللہ کی رحمت کے اندر ہوں گے بیش وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے تل کا یا تلا سلا یہ اللہ کی آتے ہیں پڑھتے ہیں ہم ان کو تیرے اوپر حق کے ساتھ اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا واسطہ جہان والے اللہ تعالی جن کو دو میں ڈالیں گے نا وہ خدا کا ظلم ہوگا یا عدالت ہوگی لکھ لو عدالت باری تعالی خدا کا ظلم نہیں ہوگا عدالت ہوگی کیوں عدالت ہوگی اس لیے وال اللہ باف سماوا دا بل اور مال کیا باری تعالیٰ کا بیان جب اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں تو مالک کو حق ہے اپنی مملوکہ چیزوں میں تصرف کرنے کا یا نہیں تمہارا ایک غلام ہوتا ہے جس کے مالک مجازی ہو وہ غلطی کرے اس کو ڈنڈے مارتے ہو پٹائی کرتے ہو تو یہ تمہارا عادل ہوتا ہے ظلم عادل تعدی کاروائی اللہ تعالیٰ تمار حقیقی ہیں وہ اگر سزا دن کا حق ہے من کری کو مال کی اخباری ڈالا خاص اللہ کے ملک میں جو کو جاسمانوں میں جو کوئی زمینوں میں اور طرف اللہ کے لوٹائے جائیں گے سارے معاملات وہاں حساب و کتاب ہوگا تم خیر اما تن فضیلت اما تم پہلے بھی تقریباً یہی چیز تھی نا والوں میں ان کو امت یقون خیر بھی پڑا تھا فضیلت امت محمدیہ دیا ہو تم بہترین امت حضرت کی امت کو خیر امت کہا گیا ہے میرے پاس ترجمہ ہے مقبول کا اور یہ مقبول شیعہ کا ترجمہ کسی کے پاس نہیں میرے پاس ہے فقط دلی کا ایک شیعہ تھا دہلی کا رہنے والا مقبول اس نے ترجمہ لکھا ہے موران عبدست کو میں نے دکھایا تو حیران رہ گئی وہ فرمانے لگی یہ میرے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس کہاں سے آیا میں نے کہا میرے پاس مال غنیمت سے آیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتا کہ کیسے مال غنیمت آیا ہے چلیے تو وہ مقبول کا ترجمہ ہے اس کے حاد کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کون تم خیر امت میں تھا کون تم خیر آئمتھ تم بہترین آئما ہو وہ بارہ امام نہیں نکالتے وہ تو کہتے تم بہترین آئما ہو یعنی بارہ اماموں کا ذکر آ گیا تو اصل میں خیر اما تھا پھر حضرت عثمان نے تبدیلی کر لکھ دیا تو معلوم ہوا کہ بعض بادشیا قائل ہے تحریر کے قرآن میں تحریف ہوئی ہے قائل ہے تو کہہ رہے ہیں کہ خیر آئی مت ہو تم بہترین امت کہ اخرجت جتنی جو کہ ظاہر کی گئی ہے واسطے لوگوں کے تامرون بے اسباب خیریت بہترین امت جو ہو تو خیریت کے اسباب کیا ہیں فرما مرون برما نمبر اے حکم کرتے ہو کس کا نیکی کا تنہا نارے منکر نمبر دو روکتے ہو برائیوں سے متو باللہ یہ مزار استمرار کے لیے ہے تم یوں کرو گے کہ ایمان باللہ پہ قائم رہتے ہو کیونکہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے برائی سے سرو ہے ایمان تو پہ پہلے سے ہے اس کے اندر ایمان بلا پہ قائم رہتے ہو نمبر تین ولال کتاب یہ ترغیب ہے اہل کتاب کہ ان کو بھی ایمان لانا چاہیے اور اگر ایمان لے آتے اہل کتاب البتہ تھا یہ بہتر ان کے لیے ایمان لانا بعض ان میں مومن ہیں لیکن اکثر کون ہیں؟ کافر پھر کے نیچے کیا لکھنا ہے کا پھر لیا ظلم کو مل رہا تسلی ہے سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب اکثر کافر ہیں وہ تو ہمیں ایزا دیں گے ہمیں مار دیں گے پناہ کر دیں گے فرمایا اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہے نا تمہارا کچھ نہیں گزار سکتا آ, معمولی معمولیزائیں ہوں گی کوئی بد ہوئی ہوگی تمہیں داشت گرد کہہ لیں گے کہیں پکڑ بھی لیں گے تمہیں شہید بھی کر دیں گے لیکن انشاءاللہ تم پہ وہ غالب نہیں آ سکتے غل بنے آسا سکتے تسلی موہ میں نہیں ہر گرمی نقصان دیں گے تم کو اللہ آزاد مگر معمولی غذا وائن جو کاتل کم جو ولو اور اگر لڑتے رہنا تمہارے ساتھ تو پھیریں گے تم سے پیٹھوں کو سمایوں پھر نہ مدد کیے جائیں گے کفر کا انجام ہے بھی تباہی بھائی یہ چاند دن کی رونق سے تم دھوکا نہ کھایا تھوڑا چاند دن کے غلبہ سے آدمی دھوکا نہ کھایا زور بطلے ملا بیان رسوائی يہود. بیان رسوائی يہود. مار دی گئی ہے ان کے اوپر ذلہ جہاں کہیں پائے گئے نمبر نمبار رسوائی نمبار ماری گئی ہے ان کے اوپر ذلہ جہاں کہیں پائے گئے اللہ بحبل من اللہ. ہاں مگر اللہ کی رسی کو تھام لے یعنی مسلمان ہو جائیں ہاں مگر اللہ کی رسی کو فام لے مسلمان ہو جائے بحابل من اللہ چلو مسلمان نہ ہوں تو لوگوں کی رسی میں آ جائیں کیا پھر سے بچ جائیں گے اب ذرا غور فرمائیے اسرائیل کی حکومت ہے نا اسرائیل کی حکومت ان کی خود طاقت نہیں ہے یہ حبل من الناس کے اندر ہے اس کے اندر داخل ہے انہوں نے لوگوں کی رسی پکڑی ہوئی ہے کہ امریکہ برطانیہ کی تب یہ بچے ہوئے ہیں اگر وہ ایک طرف ہو جائے نا یہ ختم ہو جائے گی یہی ہے اپنے بن انداز و باؤ بے اللہ یہ نمبر کتنی ہے جی دو زور بطلہ ہے وہ نمبر ایک وبا بےغاز نمبر دو رسوائی رجوع کیا انہوں نے اللہ کے غضب سے آگے نمبر تین اور مار دی جی گئی ہے ان کو پر پستی یہ تجربہ ہے کہ یہودی بڑا سا بڑا دنیا دار ہو نا معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے کیا ہے مفت ہے رسوئی ہے ان کے اندر ضال کا بے نہ اسباب ضلع یہ ذلت جو ماری گی ان کے اوپر اس کے اسباب اسباب ذلت یہ ذلت اس سبب سے کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کے ایتوں کے ساتھ نمبر اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحک نمبر دو یم دیا کے قاتل ہیں زال کا بیمار اس کے نیچے لکھو سباب کفر و قتل ضلع کا سباب کفر اور قتل تھا اور کفر و قتل کا سوباب ہے اسیا کفر و قتل کا سبب کیا ہے اسان ہے یہ سبب کفر و قتل اس وجہ سے کہ انہوں نے بے فرمانی کی اور حد سے بڑھتے ہیں آپ دیکھو جی یہ اسان ہے نا یہ سبب بنا ہے کس کا کفر و قتل کا اور کفر و قتل سبب بنا ہے کس کا, کا. تو معلوم ہوا کہ معمولی بے فرمانی جو ہے نا وہ دور تک لے جاتی ہے اسان جو کیا تو اسان ان کو کس طرح لے گیا کفر کی طرح فرقہ چلین دیا کی طرح اس لیے انسان کو چاہیے کہ معمولی گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے معمولی آگ کو معمولی نہ سمجھو یہ معمولی آگ گھر جلا کے رکھ دیتی ہے اس لیے معمولی بے فرمانی کو معمولی نہ سمجھو یہ دور تک لے جاتی ہے لہسو ثواب مد مومنین اہل کتاب اہل کتاب میں سے جو مومن ہے نا ان کی تعریف کی جا رہی ہے مد مومنین اہل کتاب بھائی سوال ہوتا تھا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ مسلمان ہوئے نہیں حضرت نجاجی بھی مسلمان مسلمان نہیں سب کے سب برابر اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے جو قائم ہے اوپر دین پہ قائم ہے اوپر دین پہ اوصاف لکھو اوصاف مومنی اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں ان کے اوصاف ہیں قائم ہے اوپر دین کے نمبرے پڑھتے ہیں اللہ کی ایتوں کو نمبر دو رات کی گھڑیوں میں تحجت کے وقت قرآن پڑھو بڑا مزہ دیتا ہے پڑھتے ہیں اللہ کی ایت رات کی گھڑیوں میں وہ ہم یسون اور وہ نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں زکر سیج دے کا ہے مراد کیا ہے نماز، ذکر جز مراد قل، باللہ آخر، یہ کتنی نمبر ہے جی چوتھی بس ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ قیامت کے ساتھ یا مرون نمبر پانچ حکم کرتے ہیں نیکیوں کا یا نمبر چھ روکتے ہیں برائیوں سے یو سار خیرات وہ دوڑتے ہیں کس کے اندر یہ سات نمبر ہے نیک نمی کا دوڑتے ہیں میں ایک دن بیمار ہو گیا مولانا طیب صاحب مجھے لے گیا علاج کے لیے میں گاڑی پہ بیٹھا ایسے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ساتھی دوڑے دوڑے آ رہے ہیں کس کے لیے پڑنے کے لیے کوئی موٹر سائیکل سے کوئی پیدل تو میری آنکھوں سے میں نے کہا پرور دکھا یہ دوڑے دوڑے آ رہے ہیں وہاں جائیں گے میں نہیں ہوں گا کتنی پریشان ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہاری دوڑ کی تعریف کرتے ہیں آہ! کہ نیکوں کی طرف کیا دوڑ کے آتے ہیں اللہ قبول فرمائے آگے دوڑتے ہیں بیت نیکوں کے نمبر سات بولا ہے کہ مین یہ سمرا ہے اور یہی لوگ ہیں انیکوں میں سے فرمایا یہ تو ان کے اوصاف ہیں ان کے علاوہ جو ہی یہ نیک کام کریں گے بے قدری اس کی نہیں ہوگی اللہ قدردان ہے بایا فلو اور جو ہی کریں گے کسی بھلائی کو فلنگ فلو پر ہر گرد نا قدری کیے جائیں گے اس کی اس کی نا قدری حرگین نہیں ہوگی قدر ہوگی اور اللہ تعالیٰ جاننے والا متقین ان اللہ زین کا فروغ تخویف اخراوی. پہلے مومنین اہل کتاب کی تعریف تھی ان کے اوساف تھے اب تخویف عقروی ہے دوسرے اہل کتاب کے لیے تخفیفروی برائے مشرقین اہل کتاب جن لوگوں نے کفر کیا ہر گزنی کام ہے جو ان سے مالوں کے نہ اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی یہی لوگ ہیں النار اس کے اندر صابنار رہیں گے ماسل واجر اضال یہ پہلے بھی گزر چکا ہے اظہ شب کہ ہم دیکھتے ہیں یہود و نثارا کو کہ ہسپتالیں قائم کرتے ہیں اور رفائی کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو فرمائے ایمان کے بغیر یہ چیز کیا ہے بس دنیا کے اندر ان کی شہرت ہوگی نام بری ہوگی آخرت کے اندر ایمان کے بغیر سوال نہیں ملے گا اظہار ہے شبھ مثال اسی کے خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی کے اندر مصر ہوا کے کہ اس کے اندر پالا ہو صرف کا معنی ہم کرتے ہیں پالا آپ کرو یہ ٹھنڈ زیادہ برف یہ برف باری نہیں ہوتی پہاڑی علاقوں کے اندر برف باری ہے ہوا ہو ہوا کے اندر برف باری ہو وہ کھیتوں کے اندر ہے کھیت باری ہوگا یہ اسی کو پالا ہم کہتے ہیں پرانی اردو میں پالا لکھا ہوا ہے مثل ہوا کے کہ اس کے اندر کیا ہو ٹھنڈ ہو برف باری ہو اصابت ہر قومن وہ پہنچے قوم کی کھیتی کو ایسی قوم جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ کافر کافروں کی کھیتی آئے اور کافروں کی کھیتی کے اوپر کیا آ جائے ہوا برف بار باری ہو جائے تباہ کر دے اس کو پہا لو پذلا کر دے اس کو وما معاوض محب اللہ اور نہ ظلم کیا ان کے اوپر اللہ نے لیکن تھے اپنی جانوں کو ظلم کرتے ہیں تو جس طرح اس کھیت کو وہ ہوا جس کے اندر پالا ہو ٹھنڈ ہو تباہ کر دیتی ہے تو اسی طرح یہ کفر جو ہے نا وہ نیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے کفر کے سامنے ساتھ نیتی ہے،, ہے،, ہے،, ہے لیکن یہاں آپ ایک سوال کریں گے ذرا غور کرنا ادھر فرمایا عصابت ہر قومن منظالم کو ساؤ اس قوم کی کھیتی پہ پہنچے جو قوم کیا ہے کافر ظالم ہے حالانکہ مسلمان کی کھیتی ہو وہ بھی تباہ نہیں ہو جاتی ہوئی تو کافی کھیتی ان کا تو اس کا بڑا بہترین جواب ہے مسلمان کی کھیتی جو تباہ ہوتی ہے وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں یا نہیں ثواب مل جاتا ہے نا تو کوئی نفع ملا یا نہ ملا لیکن کافر کی کھیتی جب تباہ ہو سب ملے گا تو جس طرح کافر کی کھیتی محض ضائع ذرا بھر نفع نہ ملا تو ان کافروں کی نیکی بھی کا محض ضائع آ سمجھا نہیں تو ادھر حاشہ لکھ لو کہ ظالم و انخو کے نیچے تشبیر ضیاء محض میں ہے جیسے وہ محض آئے یہ بھی محض آئے بلا فائدہ تشبیر ضیاء محض میں ہے ضیائے محض سمجھا بلا فائدہ مومن کی کھیتی کا تو فائدہ ہے سوال ملتا ہے شہید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 جمالی ویادر شرمنی ڈبلو ڈبلو من ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام